إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوتع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فإن خير لهديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوض بالله السميع الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله واتيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنادوا في شيء فردوه لن الله والرسول محترم سامعين بزرگان الدين محترم سامعین اور بدرغان دین ہم نے حضرات کے سامنے سورت النسا کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے یا ایلین اللہ واقع الرسول و الی امر من اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اللہ رب العالمین کو محبوب عمل یہ ہے کہ ان اللہ کے بندے سکون اطمینان امن امان اور راحت کی زندگی بشر کریں کسی بھی قسم کس کے ان کے نہ جان کا خطرہ ہو اور نہ مال کا خطرہ ہو مسلم معاشرے کی بنیاد اسی چیز پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا تھا آپس میں کھانا جنگی لڑائی نہ انسان کو اپنا, اپنی جان محفوظ تھا نہ انسان کی جان محفوظ تھی نہ انسان کا مال محفوظ تھا نہ انسان کی عزت محفوظ تھی یہاں تک کہ اولاد پیدا ہوتی تھی تو ماں باپ نے جس اولاد کو بڑے انتظاروں کے بعد پایا ہے ماں نے جس اولاد کو جنا ہے وہ اولاد بھی اپنے جان اور مان کو محفوظ نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ لوگ اپنی اولاد کو زندہ ہی دفنا لیا کرتے تھے جیسے کہ اللہ حرب العالمین نے قرآن پاک کے در بیان فرمایا انسان اپنی اولاد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے قتل اولاد کو منع کیا اولا اخترو اولاد کم خبردار تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو دنیا میں فساد جنگ و جدال قتل و غارت خوریدی عام تھی لڑائیاں شروع ہوتی تو سالوں سال تک لڑائیاں چلتی رہتی کوئی ایسا نظام دنیا کے پاس نہیں تھا کہ جنگ و جدال اور قتل و غارت فوریدی کو ختم کر اللہ تعالی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا اور آپ نے آ کر کے دنیا میں توحید و سنت کی دعوت دی شریعت اسلامیہ کی طرح بلایا لوگ مسلمان ہونے لگے اور دنیا نے امن امان اور سکون کی زندگی نصیب پائی دنیا کو نصیب ہوئی اور ہر انسان اپنی جان اپنا مار اپنی عزت کو محفوظ سمجھتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وہ حکام اور قوانین بھی نافذ کی کہ اگر کوئی کسی کے جان کسی کے مال کسی کے عزت کا خطرہ بنتا ہے تو اس کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر کی گئیں تاکہ ایک کو سزا دے دینے کے بعد دنیا میں کوئی انسان ایسی حرکت نہ کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا و را کمفیل قسط حیات الباب ہے دنیا کے قتل کا غارت عام تھی اللہ نے یہ قانون نافذ کر دیا قرآن کے ذریعے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے ایک قانون پاس کیا رب العالمی حیات یا اولی ال عقلمندوں اسی کے لینے ہی میں قاتل کو قتل کر دینے ہی میں تم سب کی زندگی محفوظ رہے گی میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ وسلا اسلام نے امرمان قائم کیا لیکن جب انبیاء علیہ مصطلاح اسلام جیسے سارے آئے اور چلے گئے جب تک نبی دنیا میں رہتے ہیں وہی امن و امان کے بردار وہی طرح طرح کی کرار اور انہی پر اللہ تعالیٰ کی وہی کا نزول اور کام کا صدور ہوتا ہے لیکن انبیاء کے جانے کے بعد یہ سارے انبیاء ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا جاسر اللہ وتحت في خرون اللہ افواجہ تصدیق بہ ہند ربک واستغفرہ انه کان صلبا <تَوَّابًا> جب دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوا اور اخلاق حسنا عام ہو گئے اب اللہ تعالی نے آپ کو دنیا سے اٹھایا اور کل نفسین ذائقت الموت کے تحت آپ پر موت تاریخی ہوئی اور دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے لیکن امبیا نہیں مسرات سام کے جانے کے بعد بھی اس سرزمین پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اے انبیاء کے بعد ان کے خلفا اور ان کے ان کی امت میں ایسے ایسے حکام ایسے ایسے بادشاہ ایسے ایسے حاکم پیدا کرتے رہے کہ جو امن و امان کو برقرار رکھیں اسی لیے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن پاس کیونکہ دنیا میں امن و امان جب تک نبی ہیں تو نبی کی ہدایات اور تعلیمات اور ان کے ان کے نفاذ شریعت سے ہوتا ہے اور نبی کے چلے جانے کے بعد جو خلیفہ ہوتا ہے جو حاکم اور امیر ہوتا ہے وہ اس سے امن امان برقرار رہتا ہے اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ساتھ حکام اور ملوک کا تذکرہ کیا صورت المائدہ کیا ہے وہی دکان قوم ہی اللہ کے نبی اللہ تعالی نے فرمایا اے بھائی لوگو یاد کرو جب مار علیہ سرا تو نے اپنی امت اپنے قوم کے مسلمانوں سے کہا قومل اے بنی اسرائیل تم اللہ رب العالمین کے انعامات کو اپنے اوپر یاد کرو ادال امبیاں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں بھیجے ہیں اور تمہارے ہی نسل اور قوم میں اللہ تعالی نے بڑے بڑے حاکم اور بڑے بڑے, بڑے بادشاہ پیدا کیے ہیں جاد مروکھا نویز اور تمہیں اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے جو دنیا نے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ دعا مارتے ہیں رب کو سر لی و حد لی ملک دن انتا انتا اللہ کے نبی سلیمان علیہ رب خان سے دو چینوں کی دعا مانگ رہے ہیں نمبر ایک ربے کو اللہ اپنے بندے سلیمان کی مَرت کر دے اور نمبر دو وہ ملکن لاجم بگی لہ دم امبادی اللہ ہمیں ایسی بادشاہت عطا کر دے وہ اس کی ہمارے بات کسی اور کو ایسی بادشاہ نصیب نہ ہو ان کا انتل و اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں تو اس طرح سے پاک کے بے شمار مقامات پر انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملوک کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انبیاء کے بعد ملک میں اس سرزمین پر قوم میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری اللہ رب نے حکام اور بادشاہوں کا ادا کیا کرتا ہے نبی علیہ سراطام کی صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث بڑی باتیں دنیا کے نظام کو ایک گھر کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی ایک بڑے کا ضروری ہے شہر کو چلانے کے لیے اور شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کسی ایک بڑے کی ضرورت ہے آج کے صوبے میں امن امان کے لیے کسی نہ کسی ایک بڑے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے پورے ملک اور پوری دنیا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کسی نے کسی ایک کی ضرورت پڑا کرتی ہے نبی علیہ سلاط نے سی چیز کے طرح اشارہ کیا ارا کل رقم آرائی و کُل رقم مسوریت فَرَّضَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ رَاعِنَ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعِنَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ صاحب آپ نے ساتھ میں اے لوگوں سن لو تم میں سے ہر انسان دوسرے انسان پر نگڑا اور دوسرے انسان پر ذمہ دار پھیرایا گیا ہے پھر آپ نے قدر تفصیل بیان کی فرمایا ہل امام عرائن الناس وہ مسور ہوں ارت ہی امام وقت ہاکم اور بادشاہ وہ پورے ملک کے لوگوں کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا رائن مسول ہی اور ہر آدمی اپنے گھر کا نگران اپنے گھر کا ذمے دار ہے قیامت کے دل اس, سے, اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا ولمر اتو رائی تن ارا اہلی بے تجودی ہاں وہی امسول ارتھ ہاں اور عورت اپنے سوہر کے گھر والوں کی ذمے دار ہے قیامت کے دل عورت سے اللہ تارا اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا کہ تم نے ذمہ داری کیسی نبھائی تھی اور آخر میں آپ نے ساتھ روایا و اور ایک غلام اپنے آقا کے مال پر نگڑا ہے اور قیامت کے دن اس کو غلام سے غلام سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا پھر آخر میں اللہ کے نبی علیہ رہا چند کے لوگوں کا تسریا کرنے کے بعد اعلان کیا الا لوکم کن لوکم مسوریت ہی تم نے ہر ایک ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن اس اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا سب سے بڑی ذمہ داری پورے ملک کی حاکم اور بادشاہ کے اوپر ہوا کرتی ہے اس لیے پورے ملک کے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جہاں بادشاہ کی یہ ذمہ داری دی ہے وہی اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ری کو حکم دیا گیا ہے کہ یا الرسول اللہ رب العالمین نے اے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکم اور اپنے جو ذمے دار ہیں ان کی اطاعت کرو تین اطاعتوں کا تشکرہ رب العالمین نے قرآن کی کیا ہے نمبر ایک اللہ کے تحت نمبر دو رسول کے تحت نمبر تین اول العمر کی اطاعت جو آدر نافذ کرنے والے ہوں جو ملک میں اپنا قانون جو ملک میں آدر ناس کرنے والے ہوں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ ان کا کوئی حکم ان کا کوئی آدر اسلام کے خلاف نہ ہو جب تک اسلامی حدود کے اندر رہ کر کے اس میں کسی بات کا حکم دیں ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے سینا تھن تاکہ ملک کا نظام برقرار رہے امن ام امان قائم رہے ذرا ذرا برابر کسی کے جان اور مال کا کوئی خط نہ ہو اللہ تعالیٰ اے صاحب وقت ہم تمام ساتھیوں کو نصیف فرمائے نافذ کیا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کا گدانہ اور اس کا احتنا ہم پروازی ہوا کرتا ہے ذرا اس واقعے کو روکنے حضرت ہیں عمر فاروق رضی اللہ تالانو کے غلام ہے تھے ایک دن عمر فاروق ہمارے آسم خلی المسلمین نے حکم دیا آسم تم بھی اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمیں نیب نہیں آ رہی ہے ہم کس لیے سے نیتا ہمیں آ سکتے ہیں پتا نہیں رات کے وقت مدینے کے گلیوں میں کون مصیبت زیادہ ہو بہت مسافر بنے شانہ نیب ہم پر حرام ہو گئی ہے چلو ذرا ہم دست کرتے ہیں اصلم کہتے ہیں ہمارے آخ خلیفت المسلمین پیسوں کسرا جن کے نام سے تھرداتے اور کھانتے تھے رات کی تنہائی میں اٹھے اور مدینے کے گلیوں کا گشت کرنا شروع کیا مدینے میں بھوم رہے ہیں رات کے سناٹے میں کوئی انسان گلیوں میں نظر نہ آتا لیکن ہمیں عمر فاروق پورے ہو گئے تھے کمر میں درد شروع ہوا ہم نے دیکھا کہ عمر ایک دیوار کی طرف مائل ہوئے اور مائل ہونے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو سنبھالا میں نے کہا آگا کیا ہوا خلیفت المسلمین <سؤال> کیا ہوا کہنے کے ذرا کمر میں پیدل چلتے چلتے تکلیف پہنچ گئی ہے اس لیے ذرا آرام کر لوں اس کے بعد اگلی گلیوں میں سفر کرتے ہیں کہتے میں انتظار کر رہا تھا میں انتظار کر رہا ہوں کہ امیر المین کو تھوڑا سا آرام پہنچے سکون ملے اس کے بعد سفر جاری کریں اتنے میں عمر فاروق نے سنا کہ جس گھر سے ٹیک لگائے تھے وہی بات اسے آواز آ رہی ہے یا ابنتا یا ابنتا قومی اے واقعی ہے بل ماں بیٹی جلدی ذرا اٹھو یا ابنتا اے میری پیاری بیٹھی نیز کو ختم کر اٹھ جلدی کھین وہ دودھ رکھا ہوا ہے اس میں جا کر کے پانی ملا دے لیکن اس لڑکی نے فاروق نے سنا کہ ایک امرت اپنی بیٹی کو پانی ملا دودھ سے پانی ملانے کا حکم دے رہی ہے لیکن بیٹی کہتی ہے یا اما امی میدان کیسے پانی ملا ہوں کل آپ نے عمر کا اعلان نہیں سنا عمر نے کیا اعلان کیا ہے کیا عمر نے اعلان کیا بننا تم میں سے کوئی انسان دودھ میں پانی ملا کر کے نہ دیکھے ابھی ہم کیسے ملائے آئے تبھی عمر فاروخ کے آواز لگانے والے نے ان کی طرف سے اعلان کرنے والے نے مدینے کے گلوں میں گھوم کر اعلان کیا ہے اور دودھ پلانے سے منا کیا ہے ماں بڑی ہوشیار مر گئی تھی اس نے کہا کے عمر منابیو ارے بیٹی دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے اب تو ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے ہم تمہیں دودھ پہ دودھ میں پانی ملانے کا حکم ایک ایسی جگہ دے رہی ہے جہاں نہ عمر کو دیکھ سکتا ہے اور نہ عمر کا آغاز اور آواز لگانے والا دیکھ سکتا ہے لیکن بیسی کہ یہ سی اول امر کی فرما داری جس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں نے گربا کیا اور ہر ایک کی جان ہر ایک کا مال ہر ایک کی عزت ہر ایک کوئی انسان اپنے جان مال تین کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کر پاتا بیسی نے کہا سن لے میں ایسا نہیں کر سکتی مل جان کیا کرتی ہے وہ امیر ہے ایسا میں نہیں کر سکتی کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے خلیفہ کی فرما بداری کریں اور رات کی تنہائی خدمت میں اس کی نافرمانی کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اتی اللہ واتی الرسول وولی الامر سمیرے یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے, کے توفیق میں سے فرمائے الحمد للہ وقفہ وسلمبادی اما جو قوانین اور حکام امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے امن و امان ہماری جان مال عزت کی حفاظت سکون اور راحت کے لیے مقرر کیا جائے ان کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے ایک چھوٹی سی مثال دیں یہ جو قوانین ہیں ان میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے ایک چھوٹی سی مثال دیں دنیا بادشاہ آپ جس ملک میں ہیں وہاں کے بادشاہ کا بیٹا بھی دی. اگر اس رو سے گزرنے لگے ہیں, تو اس کے جان کا کوئی خطرہ نہ مال کے بھائی پولیس نے حیران بجائے سب لوگ گاڑیاں چھوڑ دیں اور نئی انٹری بھی گھس جائے جب بھی کوئی مشکل نہیں سگنل بھی توڑ دے جب بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہاں کیوں اس کے نہ کوئی آگے جا سکتا نہ بھی تو کوئی مارنے والا تو نہیں ہے سوال ہے اس کی تو جان مال سے محفوظ ہے لیکن آپ قانون پاس کیا حکومت نے خبردار سگنل پہ توڑ کر کے نہ نکلو اگر آپ سگنل توڑ کر کے نکل جائیں قانون کی پابندی نہ کریں بادشاہ کو کچھ نہ دکھا آپ گئے اور بچیوں کو لے کر کے گئے آتے آپ کی اپنی جان گئی سامنے والوں کی جان گئی یہ اگر آپ نو انٹری میں گاڑی گھسا دیئے سامنے سے کوئی گھر والا آ رہا تھا اگر مار دیا آپ نے قانون کی پابندی نہ کیا آپ نے قانون کا احترام نہ کیا اب ذرا بتائیں اگر سرتے میں دیکھ لیا آپ کو مخالفہ دے دیا تو غلطی سرتے کی نہیں ہے غلطی آپ کی ہے سامنے والا اگر آیا اور آپ نے بھی لوگ اور سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کو ٹکر کر دی آپ کی جان گئی مال گیا اور یہ سامنے والا بھی مر گیا تو یہ ساری کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئی کیوں پر ملنے نے ساتھ روایا وہ ان کو سکون آپ کو چار اپنی چاند کو ہلاکت میں نہ ڈالو ایک مثال میں نے دیا اس لیے حکومت جو قانون پاس کرے جو ہمارے امن و امان سکون کو باقی رکھ ایک نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف نہ دیا جائے اس کی پابندی ہر مسلمان پر ضروری ہوا کرتی ہے اسی لیے مثال میں نے دیا مرور کے جو قوانین ہیں اسی طرح سے آپ سارے قوانین کو دیں کہ ان کے اندر یہی معاملہ ہے کہ نظام برقرار رہے کوئی فساد نہ پھیلے تو ان کا احترام اور ان کی احتجاج اور, اور ان کی فرما برداری ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے اسی طرح سے حکومت نے جو قانون کا اعلان کیا اس سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے واٹس پر ویب سائٹ پر پر آپ کے انٹرنیٹ پر جتنے بھی فساد کی باتیں آتی ہیں خبردار ان کو آگے نہ پہنچائیں اللہ نے آپ کو اتنے نعمت دیا ہے آپ اللہ کا فرمان نہ کر کرے آپ نبی کی سنت پہنچائیں آپ اخلاق کے حس نہ پہنچائے آپ لوگوں کی اسنا کرنے کی فکر کریں لیکن اس کے ذریعے آپ فساد پھیلانے کی کوشش نہ کریں کسی کے پاس غلط میسج نہ بھیجیں کسی کے پاس غلط اپنا پروگرام نہ بھیجیں اپنے آپ کو بچائیں اور سب سے بڑی چیز یہ اگر کسی اور نے ان بچی چیزوں پر فس کی قتل غارت کی کی اے بیاہ پیدا کرنے کی امن ومان کو میں فساد ڈالنے کے لیے اگر کوئی بھی ایسی گفتگو کی گئی ہے تو اللہ کے ہاتھ سے آپ بچیں آپ ان کو پڑھ لیا یا اس پر عمل نہ ہو اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش نہ کریں یہ سب کا خریدا ہے یہ ملک میں امن و امان باقی رکھنے کے لیے آپ جتنا فساد جتنی برائیاں جتنا بیاہ پیدا ہوا ہے ان چیزوں اسی لیے ہمیں چاہیے ہمارے سامنے کی خوریزی اور لیا جائے کہ آخر یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے بجائے کہ آپ املی قدم اٹھائیں آپ اس کی تحقیق کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنا اپنے دیکھنے کا فرما بردان ماں باپ کا اپنے دکام کے کے توفیق نصیب فرمائے جہاں تک شریعت مطابق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احتجاج سنت پر چلنے والا شریعت کی پابندی کرنے والا بنائے الدین ہم نے جو بیمار ہو سے کلیا کا فرما جو مخروط ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانیوں کو دور دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور ان کے آمان و کو اللہ روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے شیخ سلطان حفظ اللہ, اللہ صحت اور آفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے ہر اچھے کام اللہ تعالیٰ استعمال کرے العالمین ہر وہ کام جس میں آپ کی رضا ہو امت کی کامیابی ہو ملت کی فلاح ہو وطن کے ایسے لیے برکت کا سبب بنے ہر ایسے کام اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کر دے اور ہے ایسا کام ہر ایسی چیز جو قوم و ملت, ملت امت اور ملت امت اور وطن کے لیے نقصان دے ہو اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ امت پھر اور اسی طرح سے یہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ کی مدد فرما ہر مکر ہر قید ہر فریب سے اللہ تعالی ان کو بچا لے اور دشمنوں کے ہر مکاری سے اللہ انہیں محفوظ رکھ لے اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وائتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم مرضات الله تعالى اكبر